الحمد لله وكفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى وصلى الصلاة على افضل اله وصحبه محمده الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ تم ہسنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله تثيرا صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى, وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر دین دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے دامنس کا تھام لے جس کا محمد نام لے اللہ مسل آل سید نام محمدیوں والا والا سید نام محمدیوں بارسلی حضرات علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں پردہ نشین خواتین اسلام ایک عظیم مقصد لے کر ہم سب یہاں جمع ہیں یہ مقصد ہے آکار نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سن سیرت اصل میں کہتے ہیں کسی کے کیریکٹر اور جیون جڑ کو ایک معمولی انسان ہوتا اس کی زندگی کے کتنے پہلو ہوتے ہیں बचपन है जवानी है बुढ़ापा है और धेड़ उम्र का जमाना है उसका खाना है उसका कमाना है उसका पहनना है उसका उलना है उसका सोना है उसका जागना है उसका उठना है उसका बैठना है उसका اگر یہ سب بیان کرے گا آدمی کسی معمولی انسان تک تو بھی رات گزر جائے گی اور رات ختم نہیں ہوگی اور یہاں تو آقائ نامداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبین ہے آخری نبی ہے آخری رسول میں جن کا کردار جن کے اخلاق جن کی گفتار سب چیزیں برائے نمونہ اللہ تعالی نے آپا کو بھیجا تھا تو کتنا بڑا غفیرہ ہو جائے گا اس کے لیے تو کئی راتیں بھی کم پڑ سکتی ہیں आपका सीरत का बयान करना आसान काम नहीं है मैं कहा करता हूं कि जैसे एक हीरा होता है और वो हीरे के कई पहेलें होती हैं اور یہ پہیلوں کا عالم یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ روشنی کے سامنے اس کو گھماتے جائیں گے ویسے ویسے الگ الگ, الگ رنگ ابھر کر آئیں گے یہی حال سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی زندگی کے اتنے پیرو اور اتنے تابناک اور چمکدار شعبے ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن بہن ختم نہیں ہوگا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے ماں بہنیں متوجہ ہوں اور سنیں ان کو کم موقع ملتا ہے دینی باتیں سننے کا جتنی ازواج کے مطفرات ہیں حضرت قدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ان میں سب سے محبوب اور پیاری اگر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت آئی رضی اللہ تعالیٰ نو سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عمد رہی نو سال کی عمر میں حرم میں لکبی میں آئی اور جب اٹھارہ سال کی عمر ہوئی حضور دنیا سے تشریف لے گئے یہ پورے نو سال دینی ریم حاصل کرتی رہی ایک چوتھائی دین اگر دین کے چار حصے کیے جائیں تو ایک چوتھائی حصہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ مطالعہ انہوں سے من ہے دو ہزار دو سو دس احادیث کی راضیاں ہیں ماں عائشہ رضی اللہ مطالعہ انہ ان سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت کیا ہے تو مختصر جواب دیا لیکن انتہائی جامع اور بہترین جواب دیا یوں کہا کہ پرانے کریم قرآن پڑھتے ہو وہ دور ایسا تھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن نہ پڑھتا جو ایمان قبول کرتا پہلے قرآن کریم سیکھنا شروع کرتا پہلے نماز سیکھنا شروع کرتا پہلے تہارت سیکھنا شروع کرتا راتوں کو تحجد میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ صحابیات اور صحابہ کرام کا معمول تھا آج ہماری پنجگانہ نمازیں ٹھیک سے نہیں ہو رہی لیکن ان حضرات کے یہاں آلم یہ ہے کہ اگر کوئی تحجد نہ پڑے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ تحجد نہیں پڑتا چند منافقوں کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو باجماعت نماز نہ آج ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا عیمی معجزہ لے کر آئے جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے حضور کی صداقت اور اللہ تعالی کی حقانیت کو ثابت کرنے والی کتاب قرآن کریم اس کو ہم نے بالا ادا کر ہے اگر میرے آقا سے محبت ہے تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ گھروں میں تلاوت قرآن شروع کر دینی چاہیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں نے سوال فرمایا کہ قرآن کریم پڑھتے ہو کے نہیں تمام نے مل کر جواب دیا حت تلیم کا قرآن کریم پرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں نے فرمایا کا نا فل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہو تو پرانے کریم پڑھتے جاؤ ہر حایت میں سرکار کے اخلاق کھلتے جائیں اب آپ بتائیے کہ ایک رات میں کیا پورے پرانے کریم کی تفسیر کو ہی کر سکتا ہے بعض مفسرین نے سو جلدوں کے اندر تفصیل لکھی بعض نے چالیس جلدوں کے اندر لکھی کچھ نے مختصر لکھی اور آج تک قرآن کریم کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کام ختم ہو گیا ہے کتنا سمجھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی سیرت مقدسہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو صحابہ کرام اور صحابیات کے جو اونچے اونچے مقامات بنے ہیں وہ میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے بنے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور صحبت کی نسبت سے بنے صحابی کو صحابی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے بحالت ایمان حضور کو دیکھا اور سرکار کی زندگی کو دیکھا اور اسی حال میں دنیا سے حضور کی محبت کو لے کر گیا کیا محبت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا انتقال ہوا تو ایک صحافی اپنے بعد میں تھے جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کشمیر لے گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ میری دونوں آنکھیں لے لی ہیں کی یہ کیا فون پر بات چیت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس طرح ڈسٹرب ہو رہا ہے یوں فرمایا کہ فوری طور پر دعا پرمائی کہ میری آنکھیں اے اللہ اس بنا پر کی یہ آنکھیں اگر میں نے مانگی تھی تو میرے آخا کے دیدار کے لیے مانگی تھی جب سرکار نہ رہے تو آنکھوں کو کیا کروں گا لیکن اللہ تیرا فریضہ ہے پن نمازوں کا ادا کرنا تو اے الہ العالمین جب نماز کا وقت آ جائے تو آنکھوں میں غلطی دے دینا تاکہ میں نماز ادا کر سکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسایا کے اندر ایک وسیع یہ ہے اصلا تو ملکت ایمانوکم نمازوں کا خیال رکھو جو نماز پڑھنے والا ہے پنجگانہ نمازوں کا پابند ہے اس کے ایمان کی گارنٹی دو تھی میری شریر کے اندر رائے موجود ہے اور ایمان اللہ کی طاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے دوسری چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت میں بیان فرمائی کہ تمہارے اندر میں جو ملازم ہیں جو تمہارے متحب کام کرتے ہیں ان کا بڑا خیال رکھو ان انسان سمجھو ان سے محبت کا سلوک کرو انسانیت کا سلوک کرو انسانیت کی بڑی زبردست تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں یہی اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق اور مکاری اخلاق کی تعلیم کی تقدیم کے لیے دنیا میں بھیجا ہے سب سے پہلی زوجا پچیس سال کی بھرپور جوانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نکاح فرما رہے ہیں دو مرتبہ کی بیوہ حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالیٰ حس. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں پہ شادیاں کی گیارہ بیویاں لیکن عالم یہ ہے کہ ہر بیوی سے جو نکاح کیا ہے خاص مقصد کے ناتح کیا ہے کبھی تو نکاح اس بنیاد پر کیا کہ اس زوجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بن جانے کے بعد تین سو آدمیوں پر مشتمل پورا قبیلہ یہ نکاح کی وجہ سے مسلمان ہوا اور سیرت پاک کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بیواؤں سے نکاح کرنے کو غیر سمجھا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے آگے بڑھ کر کے نکاح کیا اور اس بری رسم کو کہ بیواؤں کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو ختم کر دیا جائے یہ آپ کی تعلیمات کا بہترین خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بہت سے بڑے بڑے مالداروں نے آ کر پیغام دیے کیونکہ بڑی مالدار خاتون تھیں اللہ نے بہت مال و دولت عطا کروایا تھا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال شام جا کر لاتے تھے وہاں سے لا کے یہاں فروخت کرتے تھے ایک غلام ساتھ کر دیا تھا کہ اس نوجوان حسین کے معاملات کو دیکھتا رہے اس نے آ کر رپورٹ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ تاغیر بہت دیکھے کام کرنے والے بزنس مین بہت دیکھے لیکن اس جوان جیسا امانت دار اور سچا بھی دیکھا اس قدر امانت دار ہے اس قدر سچا ہے اخلاق کا پیکر ہے یہ تو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف عالیہ ہیں تو حضرت خبیجہ رضی اللہ تعالی نے پیغام دیا اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دلوایا کہ میرے پاس رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں تم سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں اور اس بنا پر نہیں کہ تمہارے پاس مال ہے میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے لیکن تمہارے پاس سب سے بڑی چیز افلاق ہے تمہارے پاس کردار ہے لوگوں کے پاس زبانیں بھی ہی ہیں لیکن افلاق کا ٹھکانا نہیں ہے اسلام تو پریکٹیکل بھی ہے لہذا وہ اخلاق حالیہ اور اوساط جمیلا کی بنیاد پر میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ابو طالب بہت خوش ہوئے ولیمہ کیا خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کے بعد قربانیوں کی ایک لمبی قطار لگائی یہ فرمایا کہ جتنا مال ہے میرا وہ تمام آپ کے قدموں میں ڈال دیتی ہوں اسلام کی نیو کی ایک جو لگی اس میں حضرت کی اللہ تعالی کا مال لگا ہوا آقا کی محبت کا جام پی لینے کے بعد نہ جان کی پرواہ رہتی ہے نہ مالک میں مثال دیا کرتا ہوں ناپاک شراب کے چند کترے پیتا ہے کوئی تو اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے اس کی نقل و حرکت کے اندر تغور آ جاتا ہے اس کی بول چال بدل جاتی ہے گفتار و کردار بدل جاتا ہے جب ناپاک شراب پینے سے یہ اثر زندگی میں آتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیارا جان جس نے کیا ہو اس کی زندگی میں بھی وہ اثرات آنے چاہیے وہ افلاق آنے چاہیے وہ آنا چاہیے اللہ تعالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجائے کن لوگوں کے لیے نمونہ ہے تمہارے لیے سرکار کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے وہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جن کو یہ یقین ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے اور ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کی کثرت سے یاد کرتے ہو ذکر اللہ کرتے ہو تو جو کثرت سے ذکر اللہ کرنے والا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والا بنے گا جس کو یہ یقین ہے کہ مر کر مجھے اللہ کے سامنے پھڑے ہو کر جواب دینا ہے وہ اپنی زندگی میں میرے آقا کو نمونہ بنائے گا سب سے پہلی اسلام کی شدید خاتون کو میں مردوں نے بڑے شہادت کے جام کیے ہیں لیکن ماں بہنوں کا کردار کم نہیں رہا ہے حضرت میا ربی اللہ تعالی اسلام کی پہلی شہید خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہیں راستے میں مجھے ٹیم مل گئے کہاں سے جا کے آئی وہ جواب دیا میرے آتا کے پاس سے جا کے آئی ظالموں نے کہا تمہیں پرانا دین چھوڑنا پڑے گا مطلب زندگی سے ہاتھ دونا پڑے گا اس نے کہا زندگی قربان کر دوں گی آتا پر اللہ کے سچے دین پر لیکن دین چھوڑنے والی نہیں بڑی قربانیوں کے بعد یہ حق کا پیالہ میرے ہاتھ میں آیا ہے بڑی محنتوں کے بعد اللہ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے ہدایت مانگنی پڑتی ہے تو اللہ دیتے ہیں تعلیم جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اب وہ تعلیم کی طلب نہیں تھی نہیں ملی اور سمیہ کی سچی تلب تھی اس لیے اللہ تعالہ نے ہدایت آ فرمائی ایک بات سمجھو سیرت سرکار مدینہ کو سمجھنا ہو تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا کیسے نمونے تیار کیے ہیں حضور <تصفح> پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> فرماتے <سلام> <سلام> گل <سلام> کرونے <سلام> پر <سلام> میرا <سلام> <سلام> زمانہ بہترین زمانہ ہے سب بدیاں ختم ہو گئی لڑکیوں کو دبنانا ختم ہو گیا لڑکوں کے گلے گھونٹ مار دینا ختم ہو گیا شرابیں ختم ہو گئی سود کا نظام ختم ہو گیا قتل و غارت گلی ختم ہو گئی بتکاریاں ختم ہو گئی اسلامی سوسائٹی انتہائی طور پر پاکیزہ ہو گئی بہترین سوسائٹی کو کریٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینہ منورہ میں دنیا کا ایک بہترین معاشرہ جلد میں آگیا تو حضرت سمیا نے کہا کہ وہاں سے آ رہی ہوں اور دین چھوڑنے کا کوئی اردا نہیں ہے تو ایک ظالم نے برچے سے بہت نازک مقام پر مارنا شروع کیا اتنا مارا خون بہ گیا زمین پر گر گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا میرے بیٹے کو بلاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ تو حضرت عمار کو بلایا گیا یہ حصافزادے ہیں سمیہ کے اب ابن یاسر باپ بھی مسلمان ماں بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان ماں کی حالت آ کر دیکھی دیگر کو خون بہ ہے جسم خون میں لگ بھگ ہے کہنے لگے ماں یاد کیا تو نے مجھے میں تیری یہ حالت دیکھ نہیں سکتا لیکن میں مجبور اتنا ہوں ان سب ظالموں کے پاس برچے اور میزیں ہیں ابھی مجھے جو ہے قیمہ بنا دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ماں تون بلایا ہے تیرا سر اٹھا کر میں اپنی گود میں رکھوں خون صاف کرتے جا رہے ہیں ماتون یاد کیا بتا کیا حکم ہے ترا کیا مسیحت ہے جو پوری کی جائے تو چند منٹوں کی مہمان ہے یہ خون کی ندی بتا رہی ہے اتنا خون نکل جائے گا تو زندہ نہیں رہ سکتی تو یہی ایمان والی خاتون نے کتنا بہترین جواب دیا یوں جو پر مایا بیٹا میرے یہ خون کو مت دیننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑنا چاہیے ظالم سال میں سے زیادہ تجھ پر ظلم کرے برداشت کرتے جانا لیکن اس وقت میں تجھ سے راضی ہوں کہ تو آئے تھے کے دن اور تیرے ہاتھ میں دم بنے مستعفی ہو یہ خاتون کا ایمان یہ ایک عورت کا کردار ہے دین کے لیے اور آپ نامدار کے لیے قربانی کا جمدہ رجوئے عہد میں مسلمانوں نے مار کھائی پہلے رہنے میں کامیابی کے بعد شکست ہوئی اس کی وجوہات میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں عہد کے اندر شکست کا منہ دیکھنا پڑا یاد رکھو کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف مسلمان چلے گا ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا ٹھوکر کھا کے بھی اللہ اسے کامیابی میں دے گا اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں فرماتے ہیں منسول دو چیزیں بیان کی آج دنیا میں کتنی پریشانیاں اور مسلمانوں کی حزیمت اور ذلت کی روزانہ نئے نئے اخباروں کے اندر وجوہات اور ویزنس آتے ہیں یہ وجہ سے ہم ذہیل ہیں یہ وجہ سے ہم ذہیل ہیں کوئی کہتا ہے ہم مائنورٹی میں ہیں اس لیے ذلیل ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس بنا پر ذلیل ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے اس بنا پر ہم ذلیل ہیں اور قرآن کریم کہتا ہے تمہارے پاس دو ہی مددوں کبھی زلی نہیں گے اے اللہ کی رسی کو مزدوی سے تھامو دوسرا دامن مصطفیٰ نہ چھوڑو اس لیے میں نے وہ شہر پڑھا کہ دین دنیا کی پڑھائی کر پے مندور دامن اس کا تھام جس کا محمد نام ہے یہ <سؤال> بات رہی ہے اب دنیا کے جمیلوں کی اور خوبصورتوں کی بات کرتے ہیں تو خوبصورتی میں بھی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کوئی نظر نہیں آتا روکے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نا کیسا دوسرا آئینا نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں کسی نے مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا ہے تو اس نے کہا تلوار کی طرح دھاردار ہے دوسرے صحابی نے کہا نہیں چاند کے مانند ہے چمکدار چہرہ ہے اور شاعر کیا کہتا ہے وہ سنو چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند میں تو اللہ تعالی نے وہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال ملا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں چودویں کا چاند چمک رہا تھا اور سرخ دھالیوں والی چادر پہن کر سرکار مسجد نبی کی صحت میں تشریف فرما تھے تھوڑی دیر تک میں چاند کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر تک میرے آقا کو دیکھتا رہا دل نے فیصلہ کیا کہ چاند سے کئی گنا زیادہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جمیل ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال ایک کلی ہے کلی کلی تو کیا سمجھیں گے آپ اردو سمجھنے تو وہی مت ہے تو کلی ہے جمال اور حسن جو ہے وہ جزویات میں سے ہے وہ ایک حصہ ہے جمال کا وہ حضرت یوزف علیہ السلط والسلام کو ملانا اور اللہ تعالی نے گویا جمال جسے کہتے ہیں جو حسن حسن کے انتار لگے ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے میں نمایاں نمایاں تو بات ارض کر رہا تھا کہ یہ قربانی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی کی ہیں دین اختیار کیا محبت رسول ہے تو اس کے لیے قربانیوں کے واسطے تیار ہو جاؤ قرآن کریم نے دو چیزوں کو صاف طور سے بیان کر دیا کئی مت جاؤ ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ سیاست مت دیکھو ریاست مت دیکھو خوش مت دیکھو صرف اپنی زندگی میں دو چیزیں پیدا کرو تمہاری زندگی میں اتباع اجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ ہر مرحلے میں تم کامیاب ہوں گے جیسے حضرات صحابہ کرام كا نا شان انہوں نے کامیابی دا تھا یہ کامیابی کی واحد وجہ وہ تھی کہ ایک طرف قرآن کریم کے فرامین ان کے سامنے رہتے تھے دوسری طرف تریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور باد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب كدا رہتی تھی واقعہ بہت مشہور ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں حضرت حضیرہ اتنے یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ رازدار رسولی کہلاتے ہیں الگ الگ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کچھ اللہ باد دیے ہیں ابو عبیدہ اتنے جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امین و حادی علما اس امت کے امین ہیں اور حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا یہ صدیق ہے اور عقیق ہے عقیق کا مانا جہنم سے چھٹکارا پائے ہوئے اور جنت کا داخل علی یہ عقیق کا لطب دیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ علو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضور بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا آج کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انگلی اٹھائی کہ میں نے کی آج کسی غریب کی مدد کی ہے کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انگلی اٹھائی بیوا کا کام کر دیا ہے کسی نے حضرت ابو بکر نے انگلی اٹھائی آج کسی جنازے کو لے کر کوئی چلا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انگلی اٹھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں یہ سب کام کرنے والا بہترتی نہیں ہو سکتا یہ سب اسلام کی خوبیاں ہیں جو سرکار کی خدمت میں رہنے سے حاصل ہوئی تو یہ حدرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے خاتون ہے لیکن قربانیاں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد وہ صحافیہ اور خود کے موقع پر اپنے گھر کے چار افراد بھیج چکی ہے باپ کو بیجا ہے خود نے بیٹے کو بھیجا ہے بھائی کو بھیجا ہے شوہر کو بھیجا ہے اب پتا چلا کہ واپس آ رہے ہیں تو باہر نکلی برقا اوڑا ہوا ہے نپات کوشٹ ہے اور باہر نکلی پہلے ہی کسی نے ملاقات ہوئی یوں کہا تیرا باپ کام آ گیا خود میں اتنا نندا پڑ کر آگے بڑھ گیا پھر کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی بھی کام آ گیا اِن نہ جلنا پڑھ کر آگے بڑھ گئی یہ زخم بھی برداشت کر لیا ارے تیرا شوہر بھی کام آ گیا ہے پھر رب کھا کر بیٹھ گئی ارے تیرا بیٹا بھی جام شہادت نوش کر چکا کہا یہ سب کی بات چھوڑو یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا بخیر وہاں ہیں فرمایا پورا خاندان قربان ہو جائے میرے سرکار سوچی میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی پیدا در بھی پتا اے شرے بھی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہم سب قربان ہو جائے تو کوئی بات صحابہ صاحب کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آج ہم نمازیں قربان کر رہے ہیں تلاوتیں قربان کر رہے ہیں حضور کی سنت کو نائیاں کے اندر بہا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنتوں کی بہار نہیں سنتیں آ جائے اور ناکامی آئے یہ ہو نہیں سکتا بس پرانے کریم نے صاف بات کہی وہ ماتا کم رسول ببوزو وہ مانا کم کو ہو رسول جو دے دیں اسے لیتے جاؤ جن چیزوں سے روک دیں اسے روکتے چلے جاؤ کامیابیاں تمہارے قدم چون کی چاہی جائیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت حبیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چالیس سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سالہ نوجوان آپ چاہتے تو مکے کی بہترین اور خوبصورت ترین لڑکی آپ کو مل سکتی تھی لیکن وہ تمام کو ٹھو کر دے کر ایک کو سہارا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کا ساتھ دیا لیکن کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنے کے بعد حضور کا ساتھ کیسے دیا فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے جنت کے بیچ میں سفید موتیوں کا بہترین محل عطا فرمایا ہے ان کی قربانیوں کی بنیاد پر جب تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا حضرت فدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب تمام لوگوں نے ناطے توڑ دیے تو رشتہ جوڑ دیا حضرت خدیجہ کی اللہ تعالہ نے سب نے اپنے ہاتھ کھینچیے تو محبت کا ہاتھ حضرت خدیجہ کی اللہ تعالیٰ نے بڑھایا سب نے اپنے پنانوں پر کاٹ لگا دیے تو حضرت خدیجہ نے اپنا محال میرے تدمت نشہار کر دیا یہ حضرت حبی رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو سراہ رہے ہیں ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق حیات وہ تو ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کے دینی مشن کے اندر اس کی مددگار بنے اب وہی آئی پہلی وہی کی صداقت لے کر گزرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور میں جو غار تھی زارے ہیرا وہاں سے تشریف لائے جسم کاپ رہا ہے درد رہا ہے اور فرما رہے زمین ہونی زمین مجھے کملی اڑا دو مجھے کملی اڑا دو کملی اڑا دی گئی گھر والے دوڑے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لٹا دیا سلا دیا جسم پورا کاپرا اتنی بھاری گیسیا لئی کا کولن کب تمہارے اوپر بہت عظیم قرآن اور بہت گوڈل کتاب اتار ہے عالم یہ ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ڈلکتا ہوا معلوم ہوتا ہے اسی قرآن کو جس کے لیے تیئیس سال اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے دوستو آج لوگ کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں یاد رکھو ہم قرآن تعلیم کو چھوڑ کر پریشان ہیں قرآن کو لے لو پڑھنا شروع کرو اس کو سمجھنا شروع کرو مولانا عمران صاحب کی تفسیر میں جاؤ اور بیٹھو قرآن سمجھیں گے تو عمل کریں گے قرآن عمل کرنے کے کی ہے تو پھر سیرت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر زندگی کیسے جینا ہے وہ نبی سکھا گئے وہ بھی ہمیں آ جائے گا تو کر رہا تھا کہ حضرت خزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے اندر دسترخان چنا گیا ہے غیر مسلم بڑے بڑے کمانڈر بھی دسترخان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک لکمان زمین پر یعنی دسترخان پر گرا آپ نے اٹھایا اس کی مٹی کو صاف کیا اور وہ لکما سنت کے مطابق منہ میں رکھے تھے لوگوں نے پہنی ماری کہ حضرت یہ غیر مسلم آپ کے یہ لکما اٹھا کر کھانے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا سوچیں کہ دل میں آپ کے بارے میں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیکھا کہ زمین سے بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں جو گر گیا اسے چھوڑ دیتے کیش میں آ محبت رسول جوش مارنے میں یوں پرمایا آتروں کو سنت حبیبی بھی لکھاؤں ہو مکا ان دیوفوں کی وجہ سے یہ مجھے گھٹیاں نگاہوں سے دیکھیں گے کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو چھوڑ دوں انہیں جو سمجھنا ہے سمجھے لیکن میں میری آقا کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا دنیا کی نظروں سے گر جاؤں مجھے پرواہ نہیں لیکن میرے سرکار کی نظروں سے نہیں گرنا مجھے سنت سے ایسا پیار ہونا چاہیے شادیوں میں کتنا کھانا برباد ہو جاتا ہے لوگ پھینک دیتے ہیں کتنے دانے گر جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک ایک دانا کتنا قیمتی ہے یوں تو دانے کا کوئی ویلیو آپ کو دے گا نہیں لیکن دانا سنت کی نسبت سے اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھا ہے اور کھایا ہے تو یہ دانا اس قدر قیمتی بن جائے گا کہ کھانے والے کو اٹھا کے جنت ملے جائے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے سنت سنتوں میں دنیا کے بھی فائدے ہیں اور سنت میں آخرت کا بھی فائدہ ہے اور مومن تو آخرت کا فائدہ سب سے پہلے دیکھتا ہے دنیا کا فائدہ تو ہو کے نہ ہو کروڑوں کا نقصان ہو جائے لیکن میرا رب <تصفح> راتی ہو جائے میرے آقا کی سنت پر چلنے میں ہم سنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پہلی صداقتیں لے کر گھر آئے ہیں پانچ آیتیں اٹھیں یاد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان کو یہ پانچ آیتیں یاد ہونی چاہیے پر میں اتنا ربک میں رب خلق خلق سان بن آلک اتنا کل اکرم الگی علم بل قلم الانسان ما لم یالم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے پڑو بھائی پڑھو اور اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اپنے پالنہار کو اپنے سرجنہار کو اپنے پیدا کرنے والوں کو مت بھولو اس کا نام لے کر پڑھو اور انسانیت کو نفع پہنچانے والا علم حاصل کرو یہ اتنا بڑا بوجھ لے کر سرکار گھر تشریف لائیں کاپ رہا ہے جسم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے افاقہ ہوا کمی ہوئی تو بیٹھ گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رو ڈ گیا کیا واقعہ پیش آیا تھا ایک فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے دبوچا تین مرتبہ اور اس کے بعد یہ الفاظ مجھے دیے ہیں میں اتنا ڈر گیا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ پوری دنیا کو آخری ندی بنا کر مجھے بھیج رہے ہیں بنا رہے ہیں اور اب یہ پیغام پورے عالم کو پہنچانے کی ذمہ मेरे میرے اوپر آئڈ ہو رہی ہے ایسے وقت میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری موت نہ آ جائے یہ بوجھ برداشت کرنے کے میں اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا اتنا بڑا بوجھ کہ پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے میں کمزور انسان اس کو کیسے برداشت کروں اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہ رہی ہیں ایک عرصے سے ساتھ ماں بہنوں گھروں سے سنو تم نے تمہارے شوہروں کے اوسان جو ہے وہ نہیں جانے ہوں گے اگر پوچھیں گے شوہر کے یہ کہ آپ کا شوہر کیسا ہے تو وہ یہی جواب دی کہ دعا کیجیے کہ یہاں ملا ہے وہاں نام لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دے رہی ہیں ذرا دیکھیے ہفتے رفاقت ادا کر رہی ہیں بیاں بیوی کو رفیق بند کر رہنا چاہیے رفیق بند کر کی اب رفاقت کہاں پیدا کر رہی ہے پچیس سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر گزر کی ہوئی جب جا کر آپ کو نبوت نہیں چالیس سال پر اللہ تعالی کی نبوت سے سرفراہ سر چالیس دنوں کے اندر بڑی برکتیں ہے کوئی چالیس دن تک پنجوانہ نمازوں کا پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ پڑے گا تو ہمیشہ تو اسے نماز کا پابند بنا دیں گے چالیس دن میں برکت ہے ماں کے پیٹ میں بچے میں جو تغیر آتا ہے اور سات کنسپٹ آتے ہیں چالیس چالیس دن میں آتے ہیں نبیوں کو نبوت جو عطا ہوئی ہے اور جو ملی ہے وہ چالیس سالوں پر اکثر ملی ہے حضرت موسال سلاط وسلم تورات لینے کے لیے ٹور پر تشریف لے گئے تھے تیس دن کی بھی مدت اور بنیاد کے لیے وہاں احتجاج کیا تھا روزے کے ساتھ لیکن ایک دن جو ہے منہ کی بچبو کی وجہ سے مسواٹ کر لیا تو دس دن بڑھا کر اللہ نے فرمائے احتکا کی مقدار چالیس دن کر دو اور چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے توڑا کتھا فرمائی حضرت پاروں کے رضی روی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ ہے گاندھی جی نے لکھا کہ اگر ہمارے دیش کی को کو بڑھانا ہو اور پرگتی دینا ہو اور اس ملک کو امانتداری کے ساتھ چلانا ہو اور یہاں کا के منسٹر اور یہاں کے ادارہ چاہتے ہو کہ دیش پرگتی کرے تو باتوں سے نہیں کرے گے تم کو فالو کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ اور علیہ وسلم کے دو کمپین ایک حضرت ابو بدل دوسرے حضرت رضی اللہ کو بڑھو ان کی زندگی کو پڑھو جب غلام محمد نے جس طرح سے دنیا چلائی اس طرح سے دنیا کو چلا کے دکھاؤ اس طرح سے دیش بھرتی کرے گا ارے جب رعای نہیں کھاتی اور بھوکی رہتی ہے تو حضرت ابو بکر بھی نہیں کھاتے حضرت عمر رتی اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کھاتے سالی کے زمانے میں بچے کے ہاتھ میں تربوز کی آٹ دے دی حضرت عمر میں چھیل لی امت مسلمہ کھانے پر ترس رہی ہے اور عمر کا بیٹا تربوز کھائے منظور نہیں کارے دیش پرگتی کرے تعلق دیکھ آگڑے ایک باتوں کروا کی آ کھوٹی راجنیتی अपना प्रगति करने आवा तो केटला आ के मुद्दाओ के प्रोग्राम आ गया। तो बदा प्रोग्राम फेल थे कारण के जहां सुधी आपने साचा रस्ते न चाहिए गुजुरे पास सल्लाह आ सलम ने जो मीवियों से جی سیر مستک کہ رستا پر نہ چلے تو آپ گیچ ہے کہ سفرتا ملو کوئی پرکار سفرتا چالیس سنتوں کی نماز اللہ تالائے رکھے حضرت رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کا بہترین زمانہ خیر القرو نے فرمی سمن لدین یلونہ میں آتا ہے دو مرتبہ اردو نے فرمایا سم و لدین یلون سبل اہرون اور بیس ریواج پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کروایا ہے لوگوں نے شور مچایا ہے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے احتراج ہی ہے کیا لوگوں کا دل اعتراض ہے اس کا مضمون غلط نہیں ہے خیبر قرون کرمی کے ذریعے سے وہ مضمون ثابت ہو رہا ہے سرکار کی برکت سے بدترین کمانا بہترین بن گیا بیسٹ آف of Muhammad sallallahu the best time in the world was created by Muhammadur Rasulullah to follow that way. If somebody want to get success agar koi tania banna to us pe ye nazar hai ki follow karna padega. Kalil mein koi kitab padh raha اس میں اس کے مسلم نے کہا ہے کہ دنیا میں امن اور انصاف کے ساتھ اگر کسی نے حکومت چلائی ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے چلائی اب ذرا انصاف کی بات کر لوں بات لمبی ہو جائے گی آپ تھوڑا دیر سے ہے میں ذرا جلدی آیا اور یہ جو مزاج ہے نا آپ کا دل بجے گا اس کو ختم کیجیے گا ایشا کے بعد فوراً بیان شروع کرنے والا مزاج بنائیے نتیجہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز خطرے میں نہیں آئی بیان کا سننا مستحب ہوگا لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا پڑ گئے تو اپنے مزاج کو بدلیے تھوڑا کھانا آگے پیچھے کیجئے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرا قرآن پر دین ہی لگتا بالکل پڑھتا ہوں قرآن لیکن دل ہی نہیں لگتا میں نے کہا تیرے کو دس لاکھ کا بنڈا دے دیا جائے تو دل لگے گا کہ نہیں گننے میں کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہے نا اس میں تم اگائے گا بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں دیکھے گا اور گھڑیاں بھی رکھ دے دا. لیکن جہاں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں تو میرے کو گبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ قرآن قریب سے تعلق نہیں پیدا کیا نہیں بنا تھا تو آشف بننا ہے خالی قرآن سے سرسری تعلق کی میرے محبوب کی خالی باتیں مت کرو ایک طبقہ ہوا ہے باتیں بہت کرتا ہے لیکن زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا صحابہ باتیں بالکل نہیں کرتے لیکن زندگی میں سرکار کے نقشے میں ہو نمونے نظر آتے ہیں لوگ کہتے تھے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالان عنہ کے بارے میں کہ کوئی حضور کی ہو بہ کاپی دیکھنا چاہتا ہو سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ عبداللہ مسعود ربی اللہ تعالی انگوں کو دیکھے دلن و ہدن و سمتن ہر اسٹیپ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے اور کوئی عدائے سجی ہوئی سرکار کی دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ ہما کی زندگی کی کرتی تھی ملزین اس زمانے میں عورتیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتی تھی رات کے وقت آنا ہوتا تھا اکثر سرکار نے رات کو آنے کی اجازت دی تھی اب ہمارے زمانے میں فتنے کا دور ہے اس پر بنا پر منع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب زیادہ خواتین آئے ایک خاتون ذرا سا نقاب ہٹ گیا ہاں ہاں ہاں ہاں کیا ہے عورت کے لیے عزت کا سرمایہ یہ کیا ہے یہ تیری ہیا کا زیادہ ہے دوپٹہ ہے لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا میں نے کہا تم نے دوپٹہ چھین لیا تھا اسلام نے دے دیا تم نے اس کی حیا چھین لی تھی ہم نے اس کو حیا دے دی تم نے اس کے حق چھین لیے تھے اسلام نے اس کو حق دے دیے تم نے بیٹی کا حق چھین لیا تھا بیٹوں کو حق دلوایا باپ کے مال میں دیویوں کو کچھ نہیں ملتا تھا میرا کے اندر حصے دار بنایا لڑکیوں کا غلط بنٹ کا بھاگ دینے کا تمہارا ملتا تھا ان کو زندہ رکھنے کا حقدار نہیں سمجھتے تھے تو لیکن وہ آتا ہے نام دار تشریف لائے تو لڑکیوں کو ان کا حق ملا عورتوں کو ان کا حق ملا دیویوں کو ان کا حق ملا اور ماؤں کو ان کا حق ملا ان کا مرتبہ ان کا دریا ملا نظر پڑ گئی اس ذرا سے نقاب کے ہٹنے پر ایک جوان کی اس لڑکی کے اوپر جب نظر پڑ گئی تو وہ عاشق ہو گیا اس نے لیٹر لکھ دیا لیکن اچھا کیا اس نے کہ بھئی میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بھاگت بھاگی کا مسئلہ نہیں یہ اس کو لے کے بھاگ رہے گتے بلوں کی طرح یہ میں تو اس سے شرری طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک اچھا پرپوزل دس از گڈ پرپوزل لیکن وہ زمانہ کتنا اچھا ہے یہ زمانہ حضرت عمر میں اللہ اب تعالم ہو گیا تو وہ لڑکی بھی کتنی نیک سال یہاں ہے یہ تو دونوں طرف سے تعلیم دو حد سے بچتی ہے نا تو ادھر سے بھی کوئی شے ملے گی ادھر سے کوئی شعر ملے گی تو ناجائز تعلق اور ان لوفل افیئرس جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی اس کا چانس اور اس کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے پردے کے ذریعے سے مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے ففٹی پرسینٹ چانسیز ختم ہو جائیں گے اور عورت پردہ اور گول پوری طرح سے کرے تو وہ 50% پرسینٹ چانسیز ختم کر دے گی برائیوں کا اور زنا کا اور بدکاریوں کا بازار گرم نہیں ہوگا پاکگامنی مطلوب ہے اسلام میں یاد رکھو حضور کی تعلیمات کا پاکگامنی کا بہت بڑا کردار ہے اس لڑکی نے کہلوایا کہ چالیس دن تک حضرت رب عمر ربی اللہ تعالی انگوں کے پیچھے سفید امڑا میں تقدیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے اور جب چالیس دن ہو جائیں تو مجھے بتا دینا کہ تمہاری ایک نماز بھی گئی نہیں ہے تم میں چالیس دن بڑی پابندی سے نماز پڑھی ہے بس یہ میری رضامندی میری طرح سے سمجھو ہمارا ٹیکا ہو جائے گا اس زمانے میں جوان بھی کیا تھے وہ نمازی تو تھا ہی اب مزید پابندی اس نے شروع کر دی سفے الا کی بڑی فضیلت ایک صاحب تھے ان کی چار پانچ لڑکیاں تھیں یہ بات یاد رکھو نکام میں لڑکی والوں کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں ہے لڑکے والوں کے ذمہ ولیمہ ہے اور مہرتا ادا کرنا ہے لڑکی والوں کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں ہے رسم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر بھی لوگ کھلاتے ہیں تو وہ بھی کھلاتا تھا اپنی بیٹیوں کی شادی کا تو میں نے لوگوں کا بہت کھایا ہے اب بھی کھلاؤں گا تو لوگ کہیں گے کھائی نہیں دے ہی ہو खवड़ा न हो ग्यारिया तो वो सफे उला के अंदर खाने बैठ जाता था बाप तो किसी ने कहा यार तेरे का दी ने तू सबसे पहले खाने बैठ गया सफे उला की को हो इसलिए मैं खाने बैठ गया फेरी सबकी फजीलत تو پہلی سب میں نماز پڑھی چالیس دن تک پابندی کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کے پیچھے نماز آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جیسے امام نہیں رہے میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ پہلے جیسے مقتدی نہیں رہے پہلے مقتدی صحابہ جیسے تھے تو پھر امام رسول اللہ جیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم چالیس دن نماز پڑھنے کے بعد ہو گئے اسی دن لیکن سامنے سے کوئی ریسپانسبل لیٹر نہیں آیا کہ بھئی آپ کی جو پرابس تھی چالیس دن کی وہ پوری ہو چکی ہے لہذا آپ میں نکاح کرنے کے لیے ریڈی ہوں اسی دن کے بعد بھی جب کوئی لیٹر نہیں آیا لڑکی نے خود سامنے سے تحقیق کروائی وہ تو بڑا پابند ہو گیا ہے اور پورے عاشقانہ وہرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نوافل میں اس کا یوں دل لگ رہا ہے سنتوں میں اس کا یوں دل لگ رہا ہے لڑکی نے لیٹر لکھ پایا کہ بھائی نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں لڑکے نے لکھا کہ تم نے مجھے اللہ سے اور نمازوں سے ایسا جوڑا ایسا جوڑا اب خود سے جو جڑنے تو مجھے کچھ خبر نہیں چالیس دن کا اثر ہو جائے جب تین دن کے اثر سے آدمی اسلام قبول کر سکتا ہے تو چالیس دن کے نورانی مسجد والے ماحول میں اللہ کے دین کی باتیں سنے گا اور پنجرانہ نمازیں پڑھے گا تو اثر آئے گا نہیں آئے گا ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر آئے گا چالیس دن برابر جو ہے نماز پڑھ کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ بھائی جو چالیس دن نماز پڑھے گا میں اس کو ایک بھینس دوں گا ایک صاحب نے کہا یہ تو اچھا ہے بھینس ملے گی بھینسوں کی قیمت آج کل بہت ہوگی انہوں نے برابر شروع کر دیا اور چالیس دن کے بعد مولانا کا دروازہ پڑایا گیا چالیس دن کا میرا لسٹ ہے وعدے کے مطابق آپ نے جو فرمایا تھا وہ بھینس مجھے دے دیجیے انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی خالی نمازی تو بن جائیں نمازی پابند بن جائیں اس کے لیے میں نے یہ ایک بات چھوڑی تھی میرے پاس دودھ کے ٹھیکانے نہیں بھینس جان سے والے دوں گا تو اچھا تو دھوکہ دیا آپ نے میرے کو تو سنو مولانا کانپور کے کہ میں نے بھی بغیر اس میں سب نمازے پوری تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ واقعی سچے دن سے گزو کرتا اور نماز پڑھتا اللہ سے گوگی میں برکتیں بھینسوں کی بھینسیں آتا فرما دے لیکن اس کا بھی معاملہ کچا نکلا تو عرض کر رہا تھا کہ تین دن بھی ندی برتبے ہیں اب اس کا تعلق بھی سیرتگی کے ساتھ ہے تو وہ بہت یار بھی آپ سن لیجیے وہ دلیل ہو جائے گی ایک چالیس دن کی دلیل کی ہے میں نے تین دن کی دلیل بھی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا یعنی چند سو صحابے گرام کا ایک دستہ نجد بھیجا کی طرف روانہ کیا مدینہ منورہ کے باہر وہ لوگ نکلے تو وہاں ایک صاحب ہاتھ میں آئے گرفتار ہو گئے نام پوچھا کون ہے تو کہا میں سوناما ہوں وہ oh, چوک یہ تو بڑا آدمی ہاتھ آیا جانتے ہو سوناما کون ہے جس نے مکے والوں کے ساتھ مل کر کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی سازش رکھے دین کو بٹانے کے لیے اور دین کی جڑیں کھوکھری کرنے کے لیے ہر گنٹک کوشش کی تھی سما مانے لیکن یہ دین جو ہے نا اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں تو اس مجھ سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو موجودہ سیاست میں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا تمہارا ہونے کی کوئی گارنٹی لیکن اسلام کا درخت شاداب رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کی چھت کے نیچے رہو گے تو تمہاری جو غیر حفاظت ہے اور یہ چھت کو چھوڑا تو حالات کی بارش تم کو بہا کر لی جائے ختم ہو جاؤ گی حفاظت اسی میں ہے کہ سیرت کے سائے میں رہو قرآن کریم کی تعلیمات کی چھت کے نیچے اپنے آپ کو رکھو سماما کو پکڑ کر لائے گرفتار کر کے لائے حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کی تو بھائی یہ تو حنیفا کا سردار ہے اور کروڑوں پر انسان ہے لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس بکریاں اس زمانے میں مال جو ہے وہ او بکریاں ان کا بھی شکل نہ ہوا کرتا تھا تو بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس مال بھی ہے سردار بھی ہے قدر پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا گرفتار ہو کر آیا مسجد کے سدون سے باندھ دیا گیا نقوی شریف کے سدون سے باندھ دیا گیا سماما اتنے اساری کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افلا کے آلیہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تو سماما کے پاس ٹھہر جاتے تھے ٹھہر کر پوچھتے تھے بتاؤ سماما تمہارے ساتھ کیا جائے سباما کہتے ہیں میں نے آپ کے خلاف اتنی سازشیں کی ہے کہ میں گردن زدنی ہوں مجھے قتل کر دیا جائے تو بھی اپروپریٹ ہے کوئی حرض کی بات نہیں آپ کاٹ سکتے ہیں مار سکتے ہیں مجھے قتل کر سکتے ہیں لیکن میرے محبوب کی سیرت نہیں ہے کہ گلے کاٹنے والوں کے گلے کاٹے وہاں ان کو گلے سے لگانے کی سیرت ہے یا ص اللہ وسلم اخلاق یہ ہیں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 تو پھر اور, اور ہی کیا لے؟ اور اگر حضور آپ نے ماپ فرما دیا تو بکریوں کے ڈھیر لگا رکھ مال جتنا بھی چاہیں آپ کے لیے میں راضی کو دینے کے واسطے حضور مسکراتے آگے بڑھ جاتے مال کی کوئی حیثیت نہیں لگی کے مال ضروری چیز ہے لیکن مال کی محبت ختم راپ ہے مال کی جگہ دیر تو ہے دل نہیں ہے دل میں تو اللہ کی جگہ ہے ایمان تین دن تک قبول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھ کر رکھا مت سمجھنا کہ تین دن بھوکے رہے ہوں گے کھانا وقت پر ملتا تھا ضروریات تبریح کے لیے ان کو چھوڑا جاتا تھا تین دن کے بعد اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ریلیز کر دو چھوڑ دو حضور انہوں نے تو آپ کے قتل کی سازش بنائی تھی ایسے جانی دشمن کو چھوڑ دینا فرمایا چھوڑ دو تاریخ میں لکھا جائے گا سونے کے حقوق سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو کہ جانی دشمنوں کو معاف کرنا دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی کے ایک ورق کے اندر آتا ہوگا تو میرے محبوب کی زندگی کے ہر سرے ورق کو لکھا ہوا ہے وہ چلے گئے اب یہاں ٹھہر کر ایک اور مسئلہ سمجھ لو دین کا پرچار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم نے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا کوئی زبردستی مسلمان رہ نہیں سکتا بن تو سکتا ہے رہ نہیں سکتا اگر تلوار سر پر رکھی تو کلمہ شاید پڑھ لے تلوار بھٹی تو پھر جائے گا نا اور اگر ہمارے پاس تلوار کی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو تمہارے پاس راکٹ ہیں تم اپنا دن قبول کرا لو انہوں نے تلوار سے دین پھیلایا تمہارے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں ان سے دین پھیلاؤ نہیں پھیلتا اس طرح یہ تو دل میں اترنے کی چیز ہے جب تک آدمی اپنے دل سے قبول نہ کرے قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا کوئی پریشرائز نہیں کیا جائے گا دین کے قبول کرنے کے بارے میں لا کرا دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی زبردستی کا سودا لیں اپنی مرضی سے قبول کرنا کلوانی سبینی ان ومن المانی صحاب گرام میں جب جب دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اندر دھول نے اس پر عمل کیا حضور کو پوچھا ہے حضور اس کا کیا مطلب ہے سمجھایا آپ نے تو پھر اس کے اوپر عمل شروع کیا بلا وجہ سوال بھی نہیں کیے تو ادراک نہیں ہے زبردستی نہیں ہے کہاں ریلیز کر رہے چھوڑ دو چھوڑ دیا سامنے باغیچہ گارڈن تھا وہاں گئے وہ نہائے دھوئے اور پھر نیا لباس پہن کر دوبارہ مسجد کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضور پاک اللہ صلی وسلم کے دربار میں یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کرنا پڑوا دیجیے بھائی ہم نے تو تم کو پریشرائز کیا نہیں کلمہ پڑھنے کے لیے پھر کیوں کلما پڑھنے کے لیے آئے ہو ہم نے تو کہا نہیں کہ تم کلمہ پڑھو تین دن تم رہے کبھی ہم نے تم کو نہیں کہا کہ زبردستی تم کو کلمہ پڑھنا پڑے گا ہم نے تو بغیر کسی کنڈیشن پہ تم کو ریلیز کر دیا پھر تم کیوں دین قبول کرنا چاہتے ہو اور کیوں قید میں مسلمانوں کی آنا چاہتے ہو انہوں نے کہا جسمانی طور پر آپ نے مجھے آزاد کر دیا لیکن تین دن میں آپ کے افلاق نے مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا اصل بنا دیا اب کلمے کے بغیر چارہ نہیں اب کلما پہ کر ایسا دامن پکڑوں گا کہ گلا کٹ جا رہا ہے سب کچھ چھوڑنے والا نہیں تین دن رکھا کو لمبا نے تین دن کیوں رکھا تین دن مسجد والا نورانی ماحول دیکھا تین دن تک مسلمانوں کا کردار دیکھا تین دن تک وہی کا آنا دیکھا تین دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں میں قرآن کریم سنا وہ نورانی اور روحانی ماحول کا نتیجہ یہ کہ دل کی دنیا پلٹ گئی اور دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے ہتا فرمائی تین دن میں اتنا فرق آ سکتا ہے تو چالیس دن میں کتنا فرق آئے گا پھر چار مہینے اللہ کے راستے میں کوئی چلا جائے اور اس کو نورانی مافا ملے اس کی تو زندگی بن جائے گی تو اور کا رہا تھا کہ حضرت عدی جد القبرہ ردی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس بندائی بالکل نہیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ضائع کر دیے جائیں گے آپ ہلاک ہو جائیں گے آپ بوجھ کو برداشت نہیں کر پائیں گے مت سوچو ایسا کیونکہ میں آپ کی خوبیوں کو جانتی ہوں وہ خوبیاں جو بیان کی ہیں وہ حضور کی سیرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں نبوت کے دروازے پر دستک لیتے ہوئے آپ کی زندگی <تصفيق> فرمائی <تصفيق> فرمایا اللہ تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے اللہ کن لوگوں کو ضائع نہیں فرماتے یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اللہ نے بیان کیا کیا صفات ہونی چاہیے جو بچانے والی ہے جو نجات دینے والی ہے جو کامیابی دینے والی ہے جو اللہ کی مدد کر لانے والی وہ کیا خوبیاں ہیں وہ انت تک ملو دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں آپ ارے وہ چھوٹی بچی جس کو یہودی باپ نے کہا تھا کہ جا پانی بھر کے مشکیزہ اٹھا کر لا وہ بچہ یا بچی نے مشکیزہ تو بھر لیا لیکن اٹھا کے لے نہیں جا سکتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ اٹھا لیا بیٹا تیرا گھر کہاں ہے بتایا سامنے وہاں ہے لیکن میں اٹھا کے یہ مشکیزہ لے نہیں جا سکتی آپ نے کندھے پر اٹھایا وہ مشکیزہ گھر پر پہنچا دیا دروازے پر لڑکی نے دستک دی مشقیدہ اترا ہوا دیکھا تو لائی گیسے یہ مشقیدہ پر وہ گوڑا انسان وہ حسین انسان جو جا رہا ہے اس نے میری مدد کی ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھا کے لایا کہا یہ تو وہ ہے جس کو میں دالیاں دیتا تھا لیکن اس کے اخلاق کو دیکھ کر آج سے کان پکڑتا ہوں اور مل کرنے کے لیے تیار ہوں انت تک ملو کل تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی عادت کر یہ حضور کی سیرت پاک ہے دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا کسی کی تکلیف کو دور کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے نکیاں والا کام نمبر دو وزرت سے بل مالو اور جو بالکل کنگال اور نادار ہے جن کے گھر میں پیسہ کٹا نہیں ہے خوش بھی نہیں ہے حضور کو پتا چلتا ہے کہ یہ بیچارا نادار اور بڑا ضرورت مند ہے اور بڑا محتاج ہے تو ادھر ادھر سے حضور محنت کرتے تھے اور پیسہ جمع فرماتے تھے اور لا کر کے اس کے گھر میں بھرتے تھے اور دیتے تھے ایک کتاب پڑھ رہا تھا हजरत अमर रगी अल्लाह का लाभों की गिरासत एक औरत आई बुढ़िया थी उसने हजरत उमर रगी अल्लाह का लाभों से आकर कहा अमीर नोमिन मेरे घर में दे कीड़े मकोड़े नहीं है हम होते बहुत हारू नहीं देता हूँ जबड़ी कीड़ा मकोड़ा हारू है ना लोग दवा छाटी छाटी नहीं था मकोड़ा जता नहीं میرے گھر کے اندر کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہے کیڑے مکوڑے آنے شروع ہو جائے تو صاحب کرام نے کہا کہ حضرت وہ کیسے فرمایا اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اناج بدلا شہد شکر میٹھی چیزیں کچھ نہیں ہیں اس बिना پر اس کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جہاں اناج گلا ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے جاتے ہیں یہ اپنے پاسے کی شکایت کرنے آئی ہے وہ شکایت کا میں نے جواب دے دیا جب سمجھ میں آ گیا مجھے کہ یوں نہیں کہتی کہ میرے گھر میں پاتا ہے کہاں یوں کہ کیڑے مکوڑے نہیں تو سرکار دوسروں کے پاس سے لاتے خود محنت کرتے اور ناداروں کے جیب میں پیسہ ڈالتے کہ لو اپنا گھر چلاؤ کتنا بڑا کام ہے ناداروں کی مدد کرنا یہ کیا ہے سیریس ہے یہ کیا ہے حضور کے اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ انترتا سیلون اور آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں ابھی سے میں فرمایا جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ کال قیامت کے دن رشتوں کو شکل اتا فرمائیں گے اور شکل اتا فرمانے کے بعد وہ رشتے یوں کہیں گے اللہ جس نے مجھے جوڑا دے مجھ سے جوڑ دیجیے تاکہ میں اسے جنت میں لے جاؤں رشتے داروں کو جوڑنے کا مزاج ذرا ذرا میں رشتے توڑو مات ختم مت کرو رشتوں کو جوڑو سرکار نے وہ لوگ جو توڑنے والے تھے ان کے ساتھ جوڑا ہے اس کے دلائل اور لاتیات ہیں تو انتخاب تحمل کل تقسیب المعدوم تصل الرحیم و تقری تقری دید کے مانا مہمان نوازی کرنا حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بڑی آس کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تین کام کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا ایک تو تیرے متعام لوگوں کو کھانا کھلانے کا مزاج بناؤ دوسرا یہ کہ سلام آج کل ہمارے مزاج کے اندر سے نکل گیا موبائل پر بھی ہلو کہتے ہیں سلام نہیں کہتے سلام سے کرو کلام کو شروع کرو سلام کرنے سے اپنی بات کا آغاز کرو حضور نے فرمایا سلام کرتے رہو سلام حاصل کرتے رہو جنت پیدا ہو جاؤ اور آدھی رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئیں یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل داخلے کا راستہ بتایا نبی طبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کروڑوں سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گاشت اور فائنل بات فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ آپ مزلوبوں کی مدد کرنے والے ہیں کہ دنیا جلد سے مر رہی ہے چار طرف تعلیم دستنا پہ پھر رہے ہیں ایسے وقت میں مزلوموں کی مدد کر رہا ہوں ایک حدیث میں فرمایا انصر سے رقط اگر ظالمن ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو اب وہ پوچھنے کا موقع ہے یہاں پوچھنے کی ضرورت ہے صحابہ ہے کہ میں پوچھا مظلوم کی مدد کرنا جس پر ظلم ہوا ہے جو اپریس کیا گیا ہے اس پر مدد کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے انصر کا ظالم لیکن فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو تو ظالم کی مدد اللہ کے رسول کیسے کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کے ہاتھ کو ظلم نہ کرنے دو رو دو یہ جو ہے آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں کتنا پیارا طریقہ بتایا تعلیمات کتنی پیاری ہیں یہ ایک حدیث خالی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اوپر بہترین طریقے پر روشنی ڈال رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی آج ہمارے اس علاقے کے نوجوانوں نے بڑی محنت کر کے یہ سیرت پاک کا پیارا جلسہ منعقد فرمایا اور دین کی باتوں کو سننے کا شوق ظاہر فرمایا ہماری جو یہاں کی بندائی برادری ہے وہ بھی اس میں پیش پیش رہی انہوں نے بڑی محنت کری بڑا شوق تاگر فرمایا نوجوانوں نے مل کر اور اہل محلہ نے مل کر جو پروگرام سجایا ہم سب کو بلایا دین کی باتوں کو مجھے حکم دیا حضرت مولانا عمران صاحب نے کہ یہ ایک نرالی اور, اور کام کرنے والی جماعت ہے بستی ہے علاقہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے ان کی بات پر کان کرنا چاہیے اور ان کے پروگرام کو قبول کرنا چاہیے اس بنا پر جو ہے فون ہی پر میں نے حضرت مولانا کی بات کو جو ہے منظور کیا اور حاضری ہوئی اللہ تعالی پورے علاقے کو نوازے اور پورے پتن کو یہ تو علمی اور تاریخی شہر ہے اس کے تو چاروں طرف بزرگان نے بھی آرام فرما ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہاں یہ ادارے کو اتنا زبردست آباد فرمایا ہے مولانا محمد ابن کاہر پتنی محدث زبردست رہے ہیں اور ان کی مجموع بہاری انواع کتنی زبردست ابھی بھی ہمارے مولانا عبد القادر صاحب پتنی دامت برکاتہم العالیہ ہومل و علماء میں ناجب ناظم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں آپ کے شعر کا بڑا شرف ہے آپ کو فخر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے شہر کو بنانا چاہیے دین کی خدمت یہاں سے نکلنی چاہیے اس کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے اور پورے ہندوستان میں آپ کا پیغام یہاں سے جانا چاہیے آپ کے افراد کام کرنے والے ہونے چاہیے قرض روپ سے ہر سال کبھی پچاس کبھی ساٹھ اور افاد جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں نکل کر پورے عالم اپنے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بستی کو نواز چکا ہے نواز رہا ہے آئندہ بھی نمازتا رہے گا آپ دین پر قائم رہے حضور پاک اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ رکھیں یہ علماء کا اکرام کریں احترام کریں دیکھ علماء کتنا خیال رکھتے ہیں یہ آواز لگائی گئی ان بھائیوں کی طرف سے کہ ہم پروگرام چاہتے ہیں اور چاہا تھا کہ مسجد میں ہو جائے لیکن آپ کی تمنا پر پروگرام میدان کے اندر جو ہے کیا گیا اور بے فض نہیں آپ حضرات تشریف لائے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر ان حضرات کی حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمتیں عطا فرمائے مزید ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ تعداد میں رکھنے اور استفادہ کرنے کی توقع شہید عطا فرمائے ہماری مساجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے خیر و حقیت کے ساتھ برقرار اور باقی رکھتے انہیں گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں بآبانہ ابھی حمد لبل دعا کے بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لك الحمد كله و لکا الملک کلہو و لکا الشکر کلہو و ایلیتا یدعو الامر کلہو علامیتہو الحمد كما تاغلو فصلي على محمد كما مواقلو و اضعال بنا مان تاغلو انہا بنا تاغلو تقوی و اہل المغفرہ رب اکر و الحمد لما تعلم إنك أنت العظو الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنعذب النار ودقلنا الجنة معالى براء يا عزيز يا رب خار اللهم حب بلينا للماء وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والقصود والعسيان وجعلنا من الرحيمين وجعلنا من الذين لا خفن عليهم ولهم يحبنون الله أغماننا الحق حق وزينه ببعاء اللہ, اللہ نبی ہمارے گنا خواف فرما اے اللہ ہماری کوتاوں سے اے اللہ اپنا کرم شامل میں حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے آفیت کے خیر کے فیصلے فرما اے اللہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ یہ جمع ہونا سعادت بنا دے اور ان میں جو اچھی باتیں ہوئی اس پر کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفی عطا فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں کرنا نصیب فرما اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما حضور پاک وسلم سے سچی محبت ادا فرما اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اقتبا نشیب فرما ایک ایک سنت سے ہمیں پیار ادا فرما اللہ حق کا گول والا فرما اللہ اسلام کے درخت کو جو تناور رہ ہیں اللہ شاداب فرما اللہ دشمنان دین کی جتنی سازشیں ہیں تمام کو فیل فرما اے اللہ العالمین حق کی اس اسکیموں کو کامیاب فرما اللہ ہمیں باخلاق با بنا اے اللہ تم نے اپنا نبی بھیجا کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے دین کو درست کریں اپنی زندگی کو درست کریں اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اے اللہ سنتوں کے نقشوں میں زندگی گزارنے کی ہمیں قبول دا فرما اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام کو توڑ کر اور شیطان کو راضی کر کے اور تجھے ناراض کر کے گزرا دے اے راحلہ لگن باقی حصہ کاٹ والا بنا دے اور جو گزر گیا اسے پر گزر فرما دے اور اللہ ہمیں آئندہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما ماں بہنوں کو پردے پورتے کی توفیق عطا کرنا اپنی اولاد کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کی فکر نصیب فرما اپنی رضائے دائنی عطا فرما اللہ ہمارے دل کے بیوار دور فرما اللہ غیر سے ہماری تربیت کے سامان فرما اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی مراکز دینیا کی مقابلے کی اللہ حفاظت فرما علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما اور علم العالمین علماء کی حفاظت فرما اور اللہ طلبا کی حفاظت فرما جو حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظوں کو قبی فرما جو حفظ ہو کر بھول گئے اللہ کے سینوں میں کرانے کریم کو پھر تازہ فرمائیے اللہ ہمیں تلازت کی توفیق عطا فرما دے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا رشق ہمیں عطا فرما اللہ تاریری باتری بیماریوں سے ہمیں شفایت کا عطا فرما اللہ پورے علاقے کی محنت کو قبول فرما جن حضرات نے پروگرام ترتیب دیا اللہ ان کو دلائے خیر عطا فرما حضور کی نسبت سے یہ پروگرام ہوا اسے اپنے بارگاہ میں شرط قبولیت سے مانا فرما لمی پورے بجنے کی مفت رف کرم سے قبول ایک اہم اعلان ہے